وخلق منها زوجها وبتها منهما رجالا كثيرا ونتاءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم نقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظلوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز خوفا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها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 ونفق في الصول ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيه في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغة موارضون خذ بما سنوناك بعد سورة المؤمنون في ابتدائي فينا الثامن عبسام الثلاثين إن أتمن الله تبارك تعالى في کہ قدف الحل ممنون وہ مومن کامیاب ہو گئے اللہ جو اپنی نمازوں میں خوشو خسو اختیار کرتے ہیں هم وہ مومن جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں عنایتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیاب ہونے والے مومنین کی جو صفات بنوائی ہیں ان میں پہلی صفت اللہ تعالی نے یہ بتائی کہ اللہ فی صلام خاش جو اپنی نمازوں میں خوش و اختیار کرتے ہیں کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت اللہ تعالی نے یہ نہیں بتائی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کامیاب ہونے والے مومن وہ نہیں جو نماز پڑھتے ہیں کامیاب ہونے والے مومن ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور خوش و کے ساتھ پڑھتے ہیں آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے اسی خوش के خوشو کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں ہماری عوام کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو سرے سے نمازوں سے غافل ہے نمازوں سے دور ہے مسجدوں سے دور ہے لیکن جو مسئلہ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ, وہ ایسا مسئلہ ہے وہ ایسا مرض ہے وہ ایسی بیماری ہے جو نمازیوں کا مرض ہے نمازیوں کی بیماری ہمیں ہم سے جو نماز پڑھنے کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز میں ان کے جسم کے ساتھ ان کا دل بھی شریک ہوتا ان کے ظاہر کے ساتھ ان کا باطن بھی شریک ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا طبرانی کی اول ما القشور من هذه کامتی الخشوع اول ما يرفع من اس امت کی سب سے پہلی چیز جو اٹھالی جائے گی اس امت سے آپ نے فرمایا وہ خوشی اور خزو ہے خوشو اور خزو ہے سب سے پہلی چیز جو اس امت کے دین داروں سے رخصت ہوگی آپ نے فرمایا وہ خوشی اور خوشو ہے جبکہ ایک حدیث میں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يرفع من اس امت کی سب سے پہلی چیز جو اٹھالی جائے گی وہ امانت ہے اب ظاہر ان دو حدیثوں میں کہنے والا یوں کہہ سکتا ہے کہ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی خوش و خزو ہے نمازوں کا خوشو اور دوسری حدیث میں آپ فرما رہے ہیں امانت کوئی ٹکراؤ نہیں امانت کے مقوم میں خوش و خزو بدل سب سے پہلے شامل ہے نماز کی امانت یہ ہے نماز کی امانت یہ ہے کہ نماز خوش و خوشو کے ساتھ ادا کی جائے اگر کوئی نمازی نماز تو پڑھتا ہو لیکن اس کی نماز میں خوشو اور خوشو نہ ہو تو اس نے نماز کی امانت نہیں ادا کی تو گویا مطلب یہ ہوا اس دنیا سے سب سے پہلے اس امت کی امانت اٹھائی جائے گی اور امانت میں بھی سب سے پہلے خوش و اٹھا لیا جائے گا اور جبکہ کامیابی کا دار و مدار اسی خوشو و خوشو پر ہے خوش و کا مطلب کیا ہے خوشو و خوشو کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدمی نماز پڑھے تو نماز میں جیسا کہ ہم نے کہا اس کے جسم کے ساتھ اس کا دل بھی شریک ہو اس کے ظاہر کے ساتھ اس کا باطن بھی شریک ہو اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کی عظمت کا تصور اس کی جنت کی خواہش ہر نمازی نماز میں کھڑا ہوا ہے تو اس کا دل اس کے خیالات ادھر ادھر گردش نہ کر رہے ہوں بلکہ اس کا دل پوری طرح سے نماز میں حاضر ہے اور وہ اپنے ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید نے ولبی نحم عان اللہ عوردون خوشو کے فوراً بعد وہ نمازی جن کی نمازوں میں خوشو ہوتا ہے اس کے فوراً بعد کا ولبی عن اللہ موردون جو لغیات سے اراض کرتے ہیں خوشبو کے فوراً اراض کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد سے باہر کی زندگی میں لغویات سے اجتناف نہ کرے لغویات سے نہ ہو مطلب بیکار کی مجلسیں بیکار کی گفتگو بیکار کی باتیں بیکار کی صحبتیں بیکار دوست و آباد بے پروگراموں میں شرکت جو شخص مسجد سے باہر کی زندگی میں لایانی گفتگو لا صحبتوں لایانی, صحبتو، لایانی مجلسوں اور لایا کاموں سے بچے گا نہیں اس شخص کی عبادتوں میں خوش و پیدا نہیں ہو سکتا ایک مومن کی بنیادی صفات میں سے خوش و خصوصو بھی ہے چنانچہ پرانی مجید نے صورت الحداب میں مومنوں کی جو صفات بیان کی اس میں سے خوش و خصو بھی تھا اِنَّ والمؤمنین والمؤمنات مومنی مومینات خوشو خضو اختیار کرنے والے مرد اور خوشوخصو خوشو اختیار کرنے والی عورتیں اس کا ایک مطلب دوسرے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ خوشوخصو خوشو ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو صرف نمازوں کی حد تک محدود نہیں بلکہ ایک نمازی مسجد سے باہر اپنے گھر میں رہتا ہے اپنے دکان میں رہتا ہے سفر میں رہتا ہے حضر میں رہتا ہے اس کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تصور سے معمور ہوتا ہے اس خوف الہی سے معمور ہوتا ہے محبت الہی سے معمور رہتا ہے ہر, آن اور ہر نمع اس کے دل میں یہ تطور ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ تعالی کی نگرانی میں ہوں اس کا دل اللہ کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے مسجد سے باہر کی زندگی میں جس کے دل کی یہ حالت ہو مسجد کے اندر کی عبادتوں میں جو ہے اسی شخص کی عبادتوں میں خوش و پیدا ہوتا ہے بھائیوں خوش و خزو جیسا کہ ہم نے کہا نماز کی روح ہے یہ اگر ہے تو نماز سچی نماز ہے اور یہ اگر نہیں تو نماز جھوٹی نماز ہے جس نماز میں خوشو نہ ہو خوشو نہ ہو دل جمعی نہ ہو دل کی حاضری نہ ہو وہ نماز جھوٹی نماز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو کی قبولیت کی ضمانت دی ہے اور اسی نماز کو بندے کے حق میں باعث مقصرت اور باعث بخش قرار دیا ہے جس نماز میں خوشو خضو ہو چنانچہ جی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماتم خم صاحب خم صرح ہن اللہ پانچ نمازیں اللہ تعالی نے بندوں پر, پر کی ہیں جو شخص ان نمازوں کو ان کے اوقات میں چھوڑے وہ رکو آن اور خوش مکمل کرے خوشو خوشو مکمل کرے کامل خوشو کے ساتھ نماز پڑھے کر اللہ ایسے نمازی اور ایسے بندے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اس کی پرشش کرے گا وہ منسا ہے جو ایسا نہ کرے نماز تو پڑھے وقت پہ نہ پڑھے نماز تو پڑھے مگر دل کی حاضری نہیں نماز تو پڑھ رہا ہے دل کا خوشوخصو نہیں نماز تو پڑھ رہا ہے اس کے خیالات گھر میں ہیں دکان میں ہیں کاروبار میں ہیں تو اللہ کے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى ایسے شخص کے لیے اللہ کی جانب سے ایسے شخص کی بخشش اور مفصرت کی کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت نہیں یہ تو من وقت نمازوں کے کی اگر کوئی بندہ مومن نفل نماز بھی پڑھتا ہے نفل نماز بھی پڑھتا ہے. اور اس میں خوش و کے ساتھ پڑھتا ہے آپ نے فرمایا کہ من ہو. ثم منتوق راستہ ما تم او فالا جو شخص وزو کرے وضو کر کے دو رکھات نماز پڑھتا ہے وہ صحیح المسجد پڑھ رہا ہو صحیح الوضو پڑھ رہا ہو یا نفل نماز پڑھ رہا ہو ایسی دوڑکات یقبل والی وی کہ جس میں اس کا ظاہر اور باطن دونوں شریک ہیں پوری توجہ کے ساتھ پوری انہمات کے ساتھ ذہن ادھر اظہر دوڑائے بغیر پوری طرح انہمات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے سفدا نہ منظم بھی ایسے شخص کے پچھلے گناہ نہ کر دیے جاتے بخل دیے جاتے ہیں خوشوخصو بہت اہم چیز ہے نماز کی اصل رو ہے اس لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشو خصو کی حفاظت کی خاطر کیا کیا تعلیمات دی ہے آپ نے فرمایا لا صلی بحضرت الطعام لا لاہ بحضرت الطعام لوگوں کھانے کا وقت آ چکا کھانے کا وقت آ چکا دسترخوان بچھا دیا گیا اور دسترخوان پر انواؤ شام کے کھانے رکھ دیے گئے اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ادھر جماعت کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے آپ کس کو ترجیح دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کھانے کو ترجیح دو کھانے کو ترجیح دو پہلے کھا لو کیا مطلب کہ نو رب اللہ نماز سے زیادہ ہم کھانا ہے کیا نہیں نہیں کھانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی نماز کی اہمیت کی خاصر دسترخوان دکھا دیا گیا ہو انواع اقسام کی نعمتیں چندی دی گئی ہو روک لگی ہوئی ہو ایسے میں ایک نمازی دسترخوان چھوڑ کے مسجد آتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اسی نماز میں اس کا پورا دن اسی دسترخان سے کھا ہوا ہوگا اس کا پورا خیال اسی دسترخوان کا ہوگا نتیجے میں ایسی نماز میں خوشی نہیں رہے گا خوشو نہیں رہے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلے سے جماعت چھوٹے اس موقع پر چھوٹے مگر پہلے کھالو تاکہ تم نماز پڑھو تو پورے خوشو خوشو کے ساتھ ہو اور کرنے کی بات ہے جماعت کی کتنی اہمیت ہے نماز میں جما کی کتنی اہمیت ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت چھوٹے چھوٹے مگر پہلے کھا لو کیوں نماز کی جو اصل ہو خوشو خوشو ہے اس کا لحاظ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حاجت محسوس ہو رہی ہو سدائے حاجت محسوس ہو رہی ہو استنجا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو آپ نے فرمایا کہ وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے آگے نماز میں شامل نہ ہو آپ نے منع فرمایا کہ لا پیشاب زور سے آ رہا ہو اور آدمی آ کے پیشاب کے بغیر ضرورت سے فارغ ہوئے بغیر نماز میں شامل ہونا چاہے کہاں پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ پھر آ کے نماز میں شامل ہونا اس لیے کہ اگر اسی حالت میں آ کر شامل ہو جاؤ گے تمہاری توجہ نماز میں نہیں رہے گی خوشو و نہیں رہے گا انعمات نہیں رہے گا بے چینی کی کیسیت میں تم نماز ادا کرو گے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونگ اور نیند کسی کوئی شخص اتنا تھکا ہوا ہے کسی وقت اتنا تھکا ہوا ہے کہ نیند پوری طرح سے غالب ہے اور اس قدر نیند غالب ہے کہ وہ زبان سے کیا پڑھ رہا ہے زبان سے کیا کہہ رہا ہے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کو معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اے نمازی ذرا پہلے سو دو پہلے سونے نیند کا یہ خمار جائے کیوں آپ وسلم نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نماز میں دعا کرنا چاہے اپنے لیے استغفار کرنا چاہے مغفرت کرنا چاہے مگر نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان سے کیا زمرہ نکل رہا اسے شعور نہ ہو اور دعا کی جگہ کہیں وہ نہ کر رہا مینل ضم والناس کی جگہ کہیں وہ یہ نہ پڑھ لے مینل جی ونہ اہل جنت سے تیری پناہ چاہتا ہوں اب سوچو کتنی بڑی بدعا ہو جائے گی اگر آپ مینل جم نتی جنات سے جات کے شر سے اور لوگوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اگر انسان سے غلبہ ہو تجب کے لیے اٹھے بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہے تھوڑی دیر آرام کر لو اور تھوڑا نیند کے خمار کے رخصت ہونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھو یہ سب تعلیمات کتنی ہے یہ سب تعلیمات سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان ازان کی جانب توجہ دے ازان ہو رہی ہو سنت رسول کے موافق ازان موزن کی ازان کا جواب دے اور موزن کی ازان کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہجے ضرور بھیجنے کے بعد اذان کے, کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا پڑے وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھے وضو کے وقت مسوات کرے یہ جو احتمام ہوتا ہے اذان کو ہم نے غور سے سنا اذان کا جواب دیا اذان کے بعد کی دعا پڑی ہم نے وضو کیا مسواک کر کے ہم نے وضو کیا یہ اہتمام خود ہمارے دل میں نماز کی جانب ایک جھکاؤ رجحان شوق طرف اور پیدا کرتا ہے اور اس شوق اور طرف کے ساتھ آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل نماز میں لگتا بھی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلیل قدر سے آبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نصیحت فرمائی آپ نے آپ نے فرمایا جو نصیحت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایک نصیحت کو ہم سامنے رکھیں ہماری نماز پورا خوش و خزو ہے آپ نے فرمایا کہ صل فلا چموتیہ نماز کیسے پڑھنا کس طور سے پڑھنا ہے کہا صل فلا چموتیہ ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے نہیں معلوم اس کے بعد میری زندگی میں نماز کا موقع آئے کہ نہ آئے نماز کا نہ ملے ذرا اندازہ کرو کوئی مریض ایسا ہے جس کو یقین ہو چلا ہے ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب تو آدھے گندے گندے کا مہمان ہے ایسی حالت میں وہ مریض نماز پڑھے گا اس کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی کتنا روئے گا وہ کتنا گڑ گا وہ اپنے گناہوں کو کس قدر یاد کرے گا وہ آخرت کا کیسا تسور ہوگا اس کے سامنے قبر کا کیسا تسور ہوگا اس کے سامنے جہنم کے آزادات کا کیسا تسور ہوگا اس کے سامنے جنم کی نعمتوں کا کیسا تسور ہوگا اس کے سامنے بھلے سے اس کے پاس دنیا کے خزانے ہوں دنیا کے ہزار ٹینشن ہو ہزار الجھنے ہو ہزار مسائل ہو لیکن جب اس کو یقین ہو چلا ہے کہ ابھی شن کا میں مہمان ہوں اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے یہ میری زندگی کا آخری قیام ہے یہ میری زندگی کا آخری رقو ہے یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے آدمی جس آدمی کو یہ معلوم جو آدمی اس سے نماز پڑھتا ہوں اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے نمازی نماز پڑھنے والے ہر نماز کو اسی تصور سے پڑھنا کہ صلی ہو سکتا ہے میرے زندگی کی اپنی نماز ہم کتنے صحت مند کیوں نہ ہو ہم نے تندرست کیوں نہ ہو ہم نے جوان کیوں نہ ہو کیا گارنٹی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت ہماری زندگی میں آئے گا اس لیے خوشوخصو کے لیے آدمی یہ تصور کی نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز اور خوشو حضو کے لیے ایک اور چیز جو نمازوں میں ادھر ضروری ہے اطمینان اطمینان نماز کے سارے ہی ارکان پورے اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں خراج اطمینان سے قیام اطمینان کا رخو اطمینان کا سجدہ اطمینان کا اِسمان کی نماز پڑھی جائے جسے حادث میں اعتدال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا مشہور حدیث آپ نے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف ایک صحابی آئے انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جا کر سلام کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے لم تسلی جاؤ نماز پڑھو پھر نماز پڑھو نماز دہراؤ پڑھ پڑھ پڑھ اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اے لم تسلی نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی گئے نماز پڑھ کے آئے پھر آگے سلام کیا اللہ کے کی نبی نے جواب دیا پھر نقل کا واپس جاؤ جاؤ نماز پڑھو اور اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر گئے پھر نماز پڑھ گیا آئے. آگے پھر سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا تھا ایرج آئے نقل جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھو چاری نے تین مرتبہ اس طرح آ کیا اور تین مرتبہ جب انہیں اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن سہر کیا کہ اللہ کے نبی میں اپنی مجھے اپنی غلطی نہیں معلوم ہے آپ خود بتائیں برائے مہربانی رہنمائی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ نماز پڑھو تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو بڑی لمبی حدیث ہے آپ نے کہا قیام کرو اطمینان کا قیام رکو کرو اطمینان سے رکو کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہونا سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرنا سجدے سے اٹھ کر دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے کرنا پھر دوسرے سجدے کے بعد پہلی رکعت کے بعد دوسری رکاط میں کھڑے ہونے سے پہلے بھی جل تت کر لینا پھر آپ نے کہا اپنی پوری نماز میں اسی طرح کب کرنے کی بات ہے نماز نماز پڑھ رہے ہیں وہ لیکن اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے جلد بازی سے نماز ہو رہی تھی اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ جس نماز میں اطمینان نہ ہو احتدار نہ ہو جس نماز میں ٹھیک سے تین مرتبہ تصدیق تزب پڑھنے کا موقع بھی نہ ملتا ہو اور جس نماز میں روگوں کے بعد کے اثکار فین کے اثکار پڑھنے کا موقع نہ ملتا ہو نماز گویا نماز ہوئی ہی نہیں قلم تم نے نماز نہیں پڑھی ہاں پڑھے ہیں لیکن یہ پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے نہ پڑھنے کے حکم ہے اس لیے محتن بھائیو نماز اس اطمینان کے ساتھ پڑھنا آپ نے فرمایا کہا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے اے اللہ, کو ہوا. اے اللہ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے نماز میں آدمی چوری کیسے کرتا ہے آپ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نماز میں چوری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رکو سجود دو مکمل نہ کریں جلدی جلدی نماز پڑھے دیتے دوسری حدیث میں کہا گیا نفرت الغرام نقرت الخرا ایسی نماز پڑھ رہا ہے ایسے سجدے کر رہا ہے جیسے کوے کی تھوڑ ہو کب دانہ لینا چاہتا ہے دانہ چگنا چاہتا ہے کتنی دیر اس کی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں زمین پہ آیا دانہ اٹھا لے اٹھ گیا نقرت الخرا ایسی نمازیں انسان کے منہ پہ مار دی جائیں گی ایسی نمازیں اللہ قبول نہ ہوں گی اور پھر نماز میں خوش ہو خوشوں کے سلسلے میں ایک سب سے اہم تعلیم اور سب سے اہم مرحلہ یہ بھی ہے کہ نمازی نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے سمجھنے کی کوشش کریں سورت الفاتحہ کی جو تلاوت دعائیں استفاہ جو پڑھ رہا ہے دعائیں استفتا کے معنی کیا ہے سورت الفاتحہ جو پڑھ رہا ہے سورت الفاتحہ کا مطلب کیا ہے اور سورت الفاتحہ کے بعد جو آئے جو سورتیں تلاوت کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے جن کے اندر میں صلاحیت ہے استعداد ہے طاقت ہے ان کے لیے عزد عز ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں اور اگر عربی زبان نہ صحیح کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ کر سکتے ہیں عام طور پر نمازوں میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں صورت الفاتحہ اور اس کے علاوہ صورت الاخلاص صورت القوثر موضے ان جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں کا ترجمہ تو ہمیں معلوم رہنا چاہیے دو چار مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ترجمہ یاد رہ جائے گا ہمیں دو چار مرتبہ ہم نے سورت ال ترجمے کے ساتھ پڑھ لی اس کا ترجمہ یاد رہ جائے گا ہمیں دو چار تو نمازی جو خوش پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے میں سمجھتا ہوں خوش و خوشوں کے لیے سب سے معاون ذریعہ ہے اس کی توجہ ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتی قرآن سمجھ کر پڑھنا قرآن سمجھ کر پڑھنے سے نمازوں میں خوشی آئے گا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی تلاوت اس شخص کی ہے سب سے بہترین تلاوت اس شخص کی ہے کہ اگر جس کی تلاوت سنو تو, تو اس کے سننے سے ہی لگے کہ یہ اللہ سے ڈر کر تلاوت کر رہا ہے اس کے انداز تلاوت میں خود اللہ کا خوف اور رونے کا ایک تصور آتا خود نبی کریم صلی اللہ وسن کا معمول کیا تھا ایک آج آپ صلی اللہ وسن نماز کے لیے کھڑے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے پڑھ رہے تھے اور ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور اتنا اثر لیا اس ایک آیت کا حدیثوں میں آتا ہے اس ایک آیت کا ورز کرتے ہوئے اس ایک آیت کو دوہراتے دوہراتے دوہراتے صبح کر دیا آپ نے ایک آیت کون سی آئے حضرت عیسا علیہ السلام کی دعا عیسا علیہ السلام عرض محشر میں کہیں گے انس و حضیب ہوم فائن نہ یہ تیرے بندے ہیں اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تو انہیں عذاب دینے کا پورا پورا حق رکھتا ہے ان لوم کا انس عزیز الحکیم اور اگر تو کوئی معاف کر دے بخش سے اپنی بخش سے نواز دے تو پھر تو ہی عزیز حکیم ہے تیرے حکمت بھرے فیصلوں کو, کو کوئی جان نہیں سکتا کماؤ تو زبردست غلبے والا یہ آج شریعے کریم اللہ علیہ وسلم نے تلاؤ کی تحجد میں اور اس قدر دوہرائی کے ساتھ کو دوہراتے دوہراتے آپ نے شروع کر دی اسے یاد رکھنا نماز میں ہم جو سلاوت کرتے عموماً جو صورتیں آج ہر زبان میں مجید کے تراجین موجود ہیں ان ان ترجمے کے ساتھ صورتوں کو جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح سے بھائیوں خوش و خوشو کا ایک اور خوش و خزو کے سلسلے میں ایک اور تعلیم حادث میں ملتی ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے نماز کے سامنے سترا سنا کر نماز پڑھے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں امام کا سترا پورے مختلف کا سترا ہے لیکن ہم الگ سے سنت پڑھتے ہیں الگ سے نسل پڑھتے ہیں نماز کے ساتھ نمازی کے سامنے سترا ہونا چاہیے سترہ کا مطلب کیا ہو ایسا نہیں ہونا کہ ہم کھلے میدان میں کھلی جگہ کھڑ گئے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں کھلی جگہ ہے کھلا میدان میں ایسا نہیں ہونا نمازی کے سامنے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جہاں وہ سجدہ کرتا اس کے سجدے کی جگہ کے سامنے کوئی ستون ہو حدیثوں مسلم اخرافر رحل کہا گیا کہ کجاوے کے پچھلے حصے کی مامند یعنی جو جانور پر بیٹھا کرتے تھے اون پہ سوار ہوا کرتے تھے تو کرسی نماز جو بیٹھک ہوتی تھی تو وہ جو تقریباً ایک ہاتھ برابر ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب نماز پڑھتا ہے نمازی کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز نسل مخل ہونا چاہیے کجاوے کے حصے کی مانند ہونا ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی کھلے میدان میں کہیں بھی نماز پڑھنا ہوتا آپ حکم دے, دے اور نیزہ گاڑ لیا جاتا کوئی برچی گاڑ لی جاتی کوئی ہتھیار کوئی اللہ کی وغیرہ گاڑ لی جاتی تو نمازی کے سامنے سترا ہونا چاہیے سترا نہ ہونے کی صورت میں اس کی نماز کے خوش و میں خلل آ سکتا ہے انسانوں کے گزرنے سے بھی نماز متاثر ہو سکتی ہے اور شیقان کے گزرنے سے بھی نماز متاثر ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علام نے ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے آگے آگے بڑھے جیسے کہ کسی چیز کو آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں حضرت صاحب اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی یہ ہم نے نماز میں آج آپ کو کوئی غیر معمولی کام کرتے ہوئے دیکھا آگے بڑھے آپ جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا تو ایک, افری ایک افری جن جو ہے شیتان جو ہے وہ آیا میری نماز کو کاٹنے کے لیے فتح کرنے کے لیے میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی میں پیچھے गया گیا میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی پیچھے ہٹ گیا معلوم ہوا کہ کوئی چیز گزرے نہ گزرے لیکن شیتان رکھو اور شیتان دیکھو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے آدمی کے نماز میں خلل آدمی کے خوشوں خوشوں کو متاثر کرنے کے لیے شیتان بڑی کوشش کرتا آپ آزان ہوتی ہے تو شیتان بانٹتا ہے وہاں تک جہاں تک کہ آزان کی آواز نہ آئے ازان جیسی ختم ہوتی پھر مسجد میں آتا ہے جو نمازی جو سنت انت پڑ رہا ہے تو ان کی نمازوں میں سوتے ڈالتا ہے پھر جب اسامت ہوتی ہے تو پھر پہنچتا ہے اور اقامت ہونے کے بعد پھر ناچ کر آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں ایسے خیالات ایسے وسلسے جو نماز کے نماز کے علاوہ کبھی دل میں نہیں آتے تھے نماز میں وہ سب خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے عثمان بن ابلاس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی ان قد اے اللہ کے نبی شیطان میری نماز میں بڑے وصو ڈالتا ہے بڑے خیالات پیدا کرتا ہے خیرات مجھ پر مشتبہ ہو جاتی ہے نماز میں میں بھول جاتا ہوں کیا کروں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ شیفانوں گی ہے عث یہ شیطان ہے اس, کا نام خنزب ہے اس کا نام خنزب ہے اور اس کا کام ہی یہی نمازیوں کی جی نماز میں خمل ڈالنا لہذا ہے عثمان اگر آئندہ تمہاری نمازوں میں مختلف طرح کے خیالات وسو سے آئے نمازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا نمازی باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا اور بائیں جانب تین مرتبے چھوک دینا بائیں جانب کب اگر کوئی نہ کوئی نہ ہوتا مائیں جانے ورنہ اپنے بائیں پیر کے نیچے جو انسان کو آہستہ سے چھو چھو کر کے تین مرتبہ چھوپ لینا چاہیے عثمان بن ابلاس صدی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے اس طرح کرنا شروع کیا شیطان کے سارے وسوسے جاتے ہیں تو شیطان کو راستہ نہیں دینا چاہیے اور شیطان کا ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور جماعت کھول گئی جمائی لے رہا ہوں اور آ کہہ کے پورا منہ کھول دے رہا ہوں یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نمازی منہ کھول دیتا ہے جمائی لیتے ہوئے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اور منہ کے راستے سے شیطان جو ہے داخل ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا سلیکمست جہاں تک ہو سکتا یہ جماع اپنے منہ کو دبانے کی کوشش کرو اور کھلے مت دو نماز کے باور بھی عام تعلیم دی ہے اور نماز میں تو بدرجہ والا یہ چیز مطلوب ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو نمازی پوری طرح سے منہ کھول دیتا ہے اس کے خشوع خضوع کا متاثر ہونا اجل لازمی ہے اسی طرح سے ایک تعلیم حدیث میں بھی ملتی ہے خشوع خضو کے سلسلے میں انسان کے خشوع خضوع کو باٹنے والی اور اس کے خشوع خضوع کو متاثر کرنے والی چیز یہ بھی ہے کہ نمازی کے سامنے جو سب جادہ ہے جو جائے نماز ہے جو اصیر ہے جو قالین ہے وہ رنگین ہو ملون ہو اس کے اندر حسین خوشنما گل بوٹے ہوں نقش و نگار ہو اس سے بھی منع کیا گیا آپ نے مشہور حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک پردہ تھا جس میں مختلف گل بوٹے تھے جس سے انہوں نے اپنے گھر کی دیوار کو ڈھانپ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا سی اللہ اس کہ کے میری نماز میں خلج ڈال رہے تھے اس حدیث کو سامنے رکھ کر آج جو جائے نماز مارکیٹ میں ملتی ہے اور ہم جس جائے نماز سے نماز پڑھتے کرو کانگریس سے ہوگا اس میں مکہ بھی ہوتا ہے اس میں مدینہ بھی ہوتا ہے اس میں مسجد افسا بھی ہوتی ہے اور کیا کیا سب کچھ ہوتا ہے نوز مختلف نقش و نگار گل گوٹے رنگین یہ بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ چیز انسان کی توجہ کو بانٹنے والی چیز ہے انسان کی توجہ اس نقش و نگار کی طرف جائے گی اور انسان جو ہے وہ, وہ یعنی اس کے اندر جو چیزیں اس کو گننے لگے گا دیکھنے لگے گا نمازی کے سامنے جو سجادہ ہو جو دائر نماز ہو جو حسیر ہو مل نہیں ہونا چاہیے رنگین ہونا چاہیے بالکل زیادہ ہونا چاہیے ی طرح نمازی جو کپڑے پہنتا ہے نماز کو جو آتا ہے جو کپڑے پہن کر آتا ہے وہ کپڑے بھی سیدھے سادے ہونا چاہیے سڑکیلے رنگ کے بڑکیلے رنگ کے کپڑے اور ایسے کپڑے کے جس کے اندر ایسے گل موتے نقشوں نگار جو نمازی کی توجہ کو بانٹنے یہ بھی منع ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کیا نماز کے اور فیح خصوص حریف آتا اس چادر میں جو کچھ دھاریاں تھی رنگین دھاریاں تھی سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ وہ چادر اتاری اور کہا کہ یہ لے جاؤ یہ چادر میرے پاس یہ لے جا بھی امبجانی ہے تھی ابھی جہاں ابو جہین کی جو امبجانی چادر ہے جو سادی سا سیدھی سادی چادر ہے وہ لے کراؤ ابو جہاں کپڑوں کے تاجر سے ایک صحابی تو آپ نے کہا کہ ابو جہن سے جا کے کہو کہ وہ یہ واپس لے لے اور اس کی جگہ سیدھی سادی چادر دے دیں تو معلوم ہوا کہ نمازی جو کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے اس میں بھی رنگین گل بوٹے وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اسی طرح متحدثین حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بڑے بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کہ ہم نماز پڑھیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جہاں نمازی کے سامنے گفتگو ہو رہی ہو ویسی جگہ نمازی کو نماز کے لیے نہیں کھڑے ہونا چاہیے اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو گفتگو کرنے والوں کو خاموش رہ جانا چاہیے اس سے نمازی کی نماز میں خلل ہوتا ہے تو بھائیو یہ سب تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا لحاظ کرنے سے نماز میں خوش ہوگا خوش ہوگا اگر ان تعلیمات کا لحاظ نہ ہوگا تو پھر جیسے آپ تو سننے حجیز نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کا صرف دسواں حصہ لکھا جاتا ہے نماز تو اس نے پڑھی ہے لیکن کتنا اتنا سوال لکھا گیا اس کے حق میں صرف دسواں حصہ لکھا گیا کسی کے حق میں نواں حصہ لکھا جاتا کسی کے حق میں آٹھواں حصہ لکھا جاتا ہے کسی کے حق میں نماز کا ساتواں حصہ لکھا جاتا ہے کسی کے حق میں چھٹا حصہ کسی کے حق میں پانچواں حصہ کسی کے حق میں چودہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نماز میں خوشو خوشوں جتنا کم ہوگا اس کی نماز کا ادر و ثواب کی اسی قدر کم ہوگا اور بقا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو اشخاص نماز پڑھتے ہیں ایک ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں ایک ہی طرح کی نماز پڑھتے ہیں دونوں کے سیام رخو کی مقدار بھی ایک ہوتی ہے لیکن دونوں کے ادر و ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کی نماز میں خوشو خصو ہے ان ہماز ہے خضور کم ہے اور دوسرے کی نماز میں خوش و خوشو, خوشو مضبوط ہے اس کا دل جو ہے بھٹک رہا تھا کہیں اور کا بزنس میں تھا کاروبار میں تھا اس لیے محترم بھائیو یاد رکھنا ہم نماز تو پڑھتے ہیں ہماری نمازوں کا جائزہ لیں کیا واقعی ہماری نماز نماز ہے خوشو خوشو والی نماز ہی کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو کیفیت کے کی اللہ کے روی نے فرمائی کہ جو آئینی فی کلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے میرا دل کا سکون میری زندگی کا قرار میری زندگی کا اطمینان یہ سب کچھ نماز کے اندر رکھ دیا گیا ہے کیسی نماز جس نماز کے اندر خوش و ہو جس نماز کے اندر خوش و نہ ہو وہ نماز راحت کا باعث نہیں بن سکتی سکون اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی اور پرانے ایجو کا اسلوما ہوا یقیناً نماز قائم کیجئے اس لیے کہ نماز بے حیا سے اور برائیوں سے روکتی ہے آج کیا وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں ایک نمازی نماز پڑھتا ہے وقتہ نمازوں کا پابند ہے لیکن جب دکان میں جاتا ہے تو ہی دھوکا دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے رشتے داروں رشتے داروں پہ ظلم رشت، رشت، کرتا ہے ستا ہے نماز تو پنج وقتوں پڑ رہا ہے لیکن نماز کا اثر جس سے باہر کی زندگی میں نظر نہیں آتا کیوں اس لیے کہ اس کے صرف بدن کی نماز ہو رہی جسم کی نماز ہو رہی ہے دل کی نماز مفود ہے دل کی شراکت مفخود ہے اور اس کی نماز میں خوش و نہیں ہے جس نے جو جس نماز میں خوش و رہے رہے گا وہی نماز مسجد سے باہر بھی اثر انداز ہوگی انسان کے اخلاق کو بنائے گی کردار کو سوارے گی اس کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کرے گی شرط یہ ہے کہ نماز میں خوش و خزو رب العالمین سے کہنے والے کو سننے والوں کو تو بھی صدا فرمائے ہم صرف سے اپنی نمازوں اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں اور اپنی نمازوں میں خوش و پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق بھی صدا فرما بارک اللہ بارک اللہ نے قرآن معافی ملا لایا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا عَذَابًا كَرِيمًا وَعَلَيْكُمْ بِرٌّ وَصُرُحٌ رَبُّ الحليم.